بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين روح الرحیم نحب دہو و نسلی علی رسول اما بعد و فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر ابن فقال سن تو رمادان واہل رشدنا کالس من شرور مربنا اللہ رب ورژن احادیث نبیہ کے بارے میں میں نے ایک بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ احادیث کس پس منظر میں اور کس سے مخاطب ہو کر کہی گئی ان کو اگر ہم پیش نظر نہ رکھیں اور کسی ایک حدیث کے اوپر اپنی نگاہ جما کر سارا کا سارا معاملہ اسی سے اخذ کرے تو معاملہ غلط ہو جائے گا بات جو ہے گمراہی تک لے جائے گی مثلا ہم سے پڑھ چکے ہیں ایمان اور اسلام کی بحث میں منقال اللہ الہ اللہ دخل الجنہ اب اگر صرف اس حدیث کو آپ لے لیں تو گویا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لینا بھی ضروری نہ رہا کوئی عمل ضروری نہ رہا من قال لا منقار اللہ دخل الجنہ. اب بعض حدیث میں کہ من آ گیا کہ منقال اللہ خلوصا من القلب، اخلاصا من القلب اب ایک شک ہو گئی اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا مطلب یہ خلوص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کے سارے تقاضوں کو مانتا ہے پورا کرتا ہے تو اس طریقے سے یہ جو حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 22 ہے یہ اربعین نووی کی اس میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ خاص فرد ہے جو حضور کا مخاطب ہے اس سے آپ بات کر رہے اور اس کے احوال سے آپ واقف ہیں ترجمہ کیا ہے حضرت عبداللہ اللہ جاب عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں باپ بیٹا چونکہ صحابی ہیں الہما ہم کہیں ان سے یہ مروی ہے ان رجلن سعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کہ ایک شخص نے حضور سے ایک سوال کیا اور اس میں کیا کہا وہ سوال کیا تھا ارے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور فرمائیں مجھے بتائیں سلاماتی مکتوبات جب میں فرض نمازیں ادا کر دوں پڑھ لوں وہ سن رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھ دوں وہ احلط الحلال اور حلال ہی پر قائم رہوں وہ ہر الحرام اور حرام سے رہوں مجترب رہ اور اس پر میں کسی چیز کا اضافہ نہ کروں خل جنت تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا کال ناب حضور نے فرمایا ہاں اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھے تو نہ ایمان زیر بحث ہے نہ جہاد فی فیصب اللہ تیرے بحث وہ ساری کی ساری چیزیں بلکہ عبادات میں سے بھی زکوٰۃ بھی خارج ہوئی اور حج بھی خارج ہو گئے شہادت کی بھی ضرورت نہیں یقین والے ایمان کی بھی ضرورت نہیں یہ, یہ میں نے آپ سے کہا کہ اگر کسی حدیث کو اس طریقے سے آپ جنرلائز کر لیں گے تو وہ گمراہی پر منتج ہو جائے گی اب یہاں یوں سمجھیے کہ حضور کے سامنے ایک معین فرد ہے جو سوال کر رہا ہے حضور جانتے ہیں وہ صاحب ایمان ہے وہ کلمہ شہادت جو ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اس کے دل میں ایمان بھی ہے حضور تو جانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ حضور کے نگاہوں سے تو پاشیدہ نہیں ہے معاملہ کسی کے باطن جو ہے کیفیت جو ہے وہ بھی آپ پر آیا ہے پھر وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فرض کیجیے کہ نادار شخص ہے جس کے لیے زکوۃ اور حج کا سواری نہیں بالفیر اس کے اوپر نہ زکوۃ عائد ہوتی ہے اور نہ حج کا امکان ہے اس لیے کہ وہ انہیں استقاعل سبیلا کی زیل بھی تو نہیں آتا اس کے پاس تو خرچ کے لیے راستے کے لیے زیادہ راہ کے لیے پیسے ہی نہیں اب ایسے شخص کے بارے میں وہ جو سوال کر رہا ہے سمجھنا چاہیے کہ وہ سمجھنا کیا چاہتا وہ یہ ہے کہ عبادات کے ذمن میں آیا یہ فرائض اتفاق کر جائیں گے یا ان کے اوپر نوافی کا اضافہ لازمی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا اور عام طور پر مذہبی مزاج کے لوگوں میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا صرف فرائض کو تو وہ سمجھتے کو بات ہی نہ ہوئی جب تک وہ نوافل نہ ہو جب تک اس کے ساتھ اور اضافہ نہ ہو جب تک اضافی عبادات نہ ہو جس میں آپ کو معلوم ہے ایسے بھی صحابہ تھے جو ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے حضور نے روکا ٹوکا ڈانٹا بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر اباس کا میں آپ کو مثال جو ہے کئی مرتبہ دے چکا ہوں خود نے فرمایا یا عبداللہ اللہ مخبر ان کا تسومن نہا تقمر عبد اللہ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو نماز میں اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اب کیا کہتے ہیں جھوٹ صحابی کیسے بولتا حضور کے سامنے تو عرض کیا نام یا رسول ایسا تو ہے بلا ہمیں لاتا فال مت کرو ایسے کالے کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے دوستوں کا حق ہے تم پر تمہارے ملاقات کرنے والوں کے حقوق ہے۔ تو اس اعتبار سے جو یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو ایک اور بات میں آپ کو بتا چکا ہوں تین صحابہ نے حضور کی ازواج متحرات سے دریافت کیا حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں یعنی نفلی اور حضور رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں اب جب واضح مطحرات نے صحیح بات بتا دی تو انہیں وہ کم معلوم ہوا کہ یہ ہمارا تو گمان تھا کہ حضور تو کمر جو ہے بستر سے لگاتے ہی نہیں ہو گے اور کوئی دن چھوڑتے ہی نہیں ہو گئے جس میں روزانہ رکھے تکالوا انہوں نے قلیل سمجھا اس کو لیکن پھر اپنے دل کو یہ کہہ کر تھپکی دی کہ ٹھیک ہے حضور تو معصوم ہے آپ سے نہ کبھی گنا صادر ہوا نہ ہونے کا امکان اور اگر امکان ہو بھی تو پہلے ہی اللہ معاف کر چکا اللہ کر اللہ تو معاف کر چکا تقدم امبے کا ہمارے لیے اتنی عبادت کافی نہیں ایک نے کہا میں تو پوری رات جو ہے نوافل ادا کروں گا سوگا نہیں بالکل قبر اپنے بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی ناگا نہیں کروں تیسرے نے کہا میں کبھی شادی بھی آگے چکر میں نہیں پڑوں گا یہ کلمہ اور خاندان یہ یہ جو سو طرح کے جھمیلے اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانا مشکل ہو جاتا ہے بنی کرو حضور کو اطلاع ہوئی بلایا ڈاٹا اور بڑا غیر معمولی انداز تھا آپ کا کہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے سب سے زیادہ تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں لیکن یہ جان لو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں لماس بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں بھی کرتا ہوں تو جس کو میری سنت پسند نہیں فن یہ جان جاننا میرا طریقہ جو ہے اس طریقے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بعض مواقع پر کہ دو چیزیں دیکھنی ضروری ہیں جبکہ عام طور پر ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک چیز پر نگاہ گاڑ دیتا ہے یہ چیز حضور سے ثابت ہے ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی ہے کتنی ثابت ہے یہ دوسری بات ہے جو مجموعی ایک سنت کا بارے سامنے نقشہ آتا ہے جو اس وعی رسول کا مجموعی نقشہ آتا ہے اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے؟ کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ بھی ثابت ہے یہ بھی ثابت ہے لیکن جو وہاں تولا ہے اسے آپ نے سیر کر دیا اور جو سیر ہے اسے تولا کر دیا تو ختم ہو گیا معاملہ برعکس ہو جائے گا ایک نسخے کے اجزاء ہیں ٹھیک ہے یہ چار اجزاء ہیں چھ اجزاء ہیں یہ ماشا بھر ہے یہ تولہ بھر ہے یہ چراغ بھر ہے آپ نے الٹا کر دیا ماشا والے کو تولہ کر دیا چٹان کر دیا اب وہ نسخہ شفا نہیں رہے گا ہو سکتا ہے نسخہ ہلاکت بن جائے تو اس اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے سنت رسول بحثیت مجموعی آپ کا اسوا بحثیت مجموعی اور اس میں ریشو پروپورشن کیا ہے کیا چیز اول تو ثابت ہے ثابت نہیں ہے تب تو پھر وہ بدت ہو جائے گی عبادات کے اندر اور جو ثابت ہے وہ کتنی اس کو سامنے رکھ کر پھر انسان فیصلہ کرے تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ جو فرض کو تب کر دیتے ہیں نوافل پر سارا زور صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ ملفت دیکھے یہ تمام چیزیں جو ہیں در اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی فرض کتنا فرض نفل کتنا نفل نوافل کے بارے میں جو جو ہے شریعت سے ثابت ہے وہ تہجد بھی نافل حضور کے لیے تو لازم تھی باقی کے لیے لازم نہیں جو قیاب العل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشویش ہے ترغیب ہے وہ خاص ایک مہینہ ہے اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا تو رات کو دو تہائی رات یا ایک تہائی کم سے کم ایک تہائی رات جا اللہ کے قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے ارے تازا سلیت السلامات جو حضور آپ نے دیکھا غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا یاد آئی فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے فرض کی یہ اہمیت تو ازا اسلامات البتوبات و سن تو رابطہ اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ دوں باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے رکھیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو لازم نہیں ہے نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی دیکھیں بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی قتال کی ہو جائے گی اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے اسلامی حکومت قائم ہے نظام خلافت قائم ہے تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمے ہے حکومت انتظام کرے گی اگر کہیں دس ہزار آدمی چاہیے دس ہزار آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے تو باقی آرام سے گھر میں سوئے یا نوافی پڑھے سالزات کھڑے رہے ٹھیک ہے یہ تقرب میں نوافی کا موقع ہوگا لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے پامال ہے اسے پاؤں تلے روزہ جا رہا ہے شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں عوامر کا استحضا ہو رہا ہے اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بال معروف نہیں جہاد اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس اصل شیپ ہوگی اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے تو یہ نوافل فلگو پر دے بارے جائے اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں ذرا سوچیے جب دامن عہد میں مارکا جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھی خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھی آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر ہو گئی کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا شہید ہو گئے اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تصویر پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا پکا منافق حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا دس دس نیکیوں کا ثواب ہے اور یہ بھی فرمایا لام میم کو ایک حرف نہ سمجھنا علیف علیحدہ حرف ہے لام علیحدہ ہے میم علیحدہ تیس نیکی علیف العلامی پڑھنے پر ہو گئی لیکن ہر جگہ پر ہر وقت پر ہر مناسب پس منظر تو یہاں نماز فرض روزہ فرض اور یہاں چونکہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور حج بھی نہیں ہے اس پہ میں نے جس کے بازو کے طور پر بیان کیا کہ وہ شخص ایسا ہوگا کہ جس پر یہ دونوں دو چیزیں عائد ہوتی ہی نہیں نہ اس کے پاس کچھ ہے کہ زکوٰۃ ہو اور نہ اس کے پاس مال ہے اتنی اتنا کہ وہ سفر کر سکے اور پھر یہ کہ وہ جو حلال ہے اس پر قائم رہے حلال کو حلال سمجھے خام خا ہلال کو اپنی شدت تقوی کی وجہ سے حرام نہ کر بیٹھے جسے بعض ہمارے ایک فوت شدہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے لوگ وہ جو ہے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتے حلال کو حلال سمجھے اور استعمال کرے جیسا کہ سورہ بکر میں آیا رسول کلو مما تھے یہ بات سے کس نے آرام کرتی ہے وہ چیزیں جو اچھی ہے کھانے پینے کی اور, اور لباس اچھا جو ہے ہم نے جو کچھ نکالا ہے لوگوں کے لیے زمین سے کس نے آرام کیا یہ تو اصل میں دنیا میں بھی اسلن تو اہل ایمان کے لیے ہے ویسے ہی ہے کہ دنیا میں کفار کو بھی ہم دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں کلائے خالص قیامت کے دن تو یہی خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے پھر کفار کے لیے تو ان میں حصہ رہے گا ہی لہذا کا معاملہ بھی جو حلال ہے اسے حلال سمجھو اور استعمال کرو اور جو حرام ہے اسے حرام سمجھو اور اسے اجتناب کرو اب یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے فرض کیجیے کوئی شخص اسے دیا تو گیا ہے بکری کا گوشت کھا رہا ہے بتایا گیا اسے بھی یہ سور کا ہے اور وہ اسے سور کا سمجھ کر کھا رہا ہے تو وہ سور ہی کھا رہا ہے حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے اگر اس میں تمہیں بتایا گیا ہے تو مہاراج اس کی تحقیق کرو جو بھی کرو اس کے بعد تو اگر ثابت ہو جائے کہ نہیں یہ بات غلط کہی گئی ہے یہ تو بکری کا گوشت ہے تو کھا نہیں تو اگر میں یہ کر لوں الا ذالک اب لم ازید علی ذالک مطلب کوئی یہ نکال لے کہ یہاں چونکہ زکوۃ کا ذکر نہیں لیا ذا زکوۃ لازم نہیں یہاں چونکہ حج کا ذکر نہیں لیا ذا ایمان کا ذکر نہیں لیا دا. یہ اعمال اگر کوئی سفر کراؤ ایمان ہو یا نہ ہو وہ تو بہرحال جنت میں جائے گا یہ ہے جو کہ غلط نتیجے اخذ کیے جاتے ہیں ایک پارٹیکولر جس کو پی پی کال آپ کہتے ہیں ایک بات جو ایک شخص سے معین سے کہی جا رہی ہے اس کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات میں اصل جو مضمون ہے یہاں کیا ہے وہ اصل میں فرض اور نفے کا ہے اس میں یہ ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کرو اور جو چیز حرام ہے سے اجتناب کرو نماز فرض پڑھو روزہ فرض رکھو زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرو حج فرض ہے تو ادا کرو اگر فرض ہے استطاعت ہے پھر نہیں کرتے تو اس کو کفر سے تابر کیا گیا پر اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کی وہ اس کا حج کرے جو بھی استطاعت رکھتا ہو راستے کی سفر کی لیکن جو نہیں کرے گا اس کا مطلب کفر کر رہا ہے آپ اسے کافر کہیں گے نہیں لیکن یہ کہ وہ ایک طرح کا کفر ہے آج کھول جنہ تو کیا میں داخل ہو جاؤں گا جنت میں آپ نے فرمایا ہاں اب آئیے اگلی حدیث یہ اصل میں حدیث نمبر تیئیس جو ہے یہ جوام الکلم کا گلدستہ ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور کا اپنا فرمان ہے اوتی تو جوام الکلم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جام کلمات اتا ہوئے مطلب یہ کہ دو الفاظ میں تین الفاظ میں بہت بڑی حقیقتوں کو اور بہت ساری حقیقتوں کو سمبود یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے حضور کے لیے وسلم قرآن میں بھی ہے قرآ میں سورت العصر میں پورا قرآن بھی موجود ہے سورت العصر تین آیات ہیں اور امام شافی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لو تدمبر سورہ نوشیات اگر لوگ صرف اسے ایک سورت پر تدبر کریں غور کریں گہرائیوں میں جائیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے یہ بھی ان سے منقول ہے پار جو ہے آخری اس کی جو تفسیر لکھی ہے مفتی محمد ابدہ نے اس میں کیا الفاظ آئے ہیں امام امام شافی کے قرآن سوا لکفت قرآن میں سوائے سکھ صورت کی اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ایجاد کے لیے کافی وہی قرآن وہی سورج جو ہے سورت العصر وہ پھیلتی ہے کھلتی ہے اور اس کے مضامین اس کی شاخیں بنتی اللہ عامن ایمان کے مباحث آ رہے اب امال صالحہ کی تفصیل آ رہی ہے اب تواسم تو الحق کے مدارج اور اقسام بیان ہو رہی ہے اب صبر کے پار آ رہے ہیں زمانہ تاریخ تاریخی حالات آ رہے ہیں اب اباؤ رسول آ رہے ہیں النبیین آ رہے ہیں یہ سب کیا ہے کہ ایک, ایک انڈیکس ہو گیا پورے قرآن کے مضامین کا سورت اللہ تو اسی طریقے سے جوام القلم اب جمام جو ہے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں دین الحا یہ اب پڑھ چکے دو لفظ لیکن یہ کہ ہدایت کا ایک سمندر جو ہے بند کر دیا گیا اس کوزے کے اندر اسی طرح یہ حدیث ہے اور یہ ہے گلدستہ اتہور شطر شتر پاکی ایمان کا نصف ہے کیوں ہے دیکھیے میں نے یہ بات بارہ بیان کی ہے کہ یہ جو عالم ہے اس کے اندر نیکی کے دائی اور نیکی کے جو ہے بلانے والے اور خود اپنی ذات میں نیکی کے نمونے بھی موجود ہیں فرشتے ہیں نہیں اور جیسے کہ شاہ کا قول ہے رضی اللہ، رحمت اللہ علی، کہ اولیاء اللہ کے ارواح کو بھی اللہ تعالی انتقال کے بعد فرشتوں کی جو توقع ہے سب سے نچلہ طبقہ شامل کر دیتے ہیں، ارواح ہو سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ قرب حاصل کرنا جو ہے روحانی طور پر اس کے لیے پاکی شرط ہے وہ ناپاکی کے قریب نہیں آتے جیسے فرمایا گیا جس گھر میں تصویر ہو اس میں کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا یا کتا ہو فرشتہ داخل نہیں ہوتا یہ کیوں ہے جن چیزوں سے اس نیکی کو اور اس لطافت کو جو ہے وہ مناسبت نہیں ہے اگر آپ اس کا معاملہ کر رہے ہیں تو گویا کہ پھر وہ ان چیزوں سے ان کے قوب سے ان کے لمس سے ان کے فیض سے آپ محروم رہے لیکن اگر پاک رہے ہیں, تو یہ پاک ہی ہر حال میں جیسے کہ حضور کا معمول کیا تھا رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ جو ہے تاکہ یہ کہ انسان پاکی کی حالت میں رہے سوتے ہوئے اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اچھے خواب ہوتے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کا اقاح ہوتا ہے جو برے خواب ہیں وہ شیطان کی اپنے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں اس اعتبار سے جو اصل جو ہے جو اس کے لیے قرب کے لیے باقی جو ہے وہ ضرور اتہور و شتر وہ الحمد للہ ہے تم لو اور الحمدللہ جو کلمہ ہے چھوٹا سا ہے اس سے میزان پور ہو جاتی ہے میزان میزان عمل جو اللہ کے ہاں جو توڑنے کے لیے جو انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے جو ترازو ہے اس ترازو کے پڑھنے کو بھاری بھر دے گئے الحمدللہ ایک حدیث میں آتا ہے ات نصف المیزان وہ الحمد للہ ہے تم اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمد سے تو بھر جاتا ہے برڑا اس لیے کہ اللہ تعالی کی معرفت کی یہ دو پہلو تنظیم اللہ کی پاکی قدوسیت اللہ کے علم میں اس کے قدرت میں اس کے صفات کما کہیں کوئی کمی نہیں نقص کا کیا،, کیا سوال ہے کوئی ایب کا کیا سوال ہے اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے یہ ہے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ کی تاثیر کو اگر ہم واقع یہ قلب کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو تو اس کی تاثیر اس کو بیان کیا گیا اب تصویر الحمد للہ تب لو ہوں اب دوسرا پہلو ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر یہ میرا اللہ کا رابطہ جو ہے اللہ نے جو جو نیڈیں ہمیں دی ہیں کا فحدث ذکر بھی کرنا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور سب سے بڑی نعمت قرآن الحمد للہ الکتاب اولم یج الفی اے, اے وجہ ساری ہم ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اتاری اس میں کوئی کجی نہیں رکھی تبارک الزل الفرقان عبده لی اور بابرکت ہے بڑی وہ زا جس نے اپنے بندے پر الفرقان اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے تو قرآن کی نعمت اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا وہ سبحان اللہ والحمد تم لو ماں بین سماوات وہ لرد اور سبحان اللہ اور الحمد جب جمع ہو جائیں گے تو وہ تو بھر دیں گے جو کچھ کے زمین اور آسمان کے درمیان اب یہ اس کی عظمت کے بیان کا ایک اسلوب ہے اب اس کو ہم کو مادی اعتبار سے نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے مطلب یہ دو کلمات جو ہیں سبحان اللہ الحمد اور جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کل متان حبیبتان الرحمان ثقیلتان فلم خفیفتان الل نسا سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ دو کلبات ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے بہت پسند ہے حبیب اتان اللہ رحمان اور وہ میزان میں بہت بھاری ہے اس میں وزن ڈالتے ہیں خفی بتا اور اللسان زمین پر بہت زبان پر بہت ہلکی ہے سبحان اللہ وبدی سبحان اللہ و تو اور نماز نور ہے نماز انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا اگر وہ حقیقت میں ہو ایک نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلاطتہ فاشا والمنکر نماز اگر حقیقی نماز ہے یقیناً وہ فوج قابو سے اور منکر سے روک دیں گی ہاں اگر صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا گیا خوشبو و خزو کی کیفیت حاصل ہی نہیں حضور قلب کا معاملہ ہوا ہی نہیں مناجات کی کیفیت پیدا ہوئی نہیں اللہ کے ساتھ وہ پھر ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا باقی اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی ان سلاطمفاشائے بالمل کا اس طرح یہ جو نماز ہے باطنی طور پر انسان کے اندر وہ ایک نور پیدا کرتی ہے باتری بصیرت جس سے اسے نظر آنے لگتا ہے کہ یہ حق ہے یہ اور باقی ہے یہ صحیح ہے یہ غلط یہ اصل میں وہ بصیرت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ جو عطا کرتا ہے نماز اس کی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے سلا تو نور و سبق تو مرحان اور صدقہ دلیل ہے کس بات کی دلیل ہے کہ واقعی یہ شخص صادق المان ہے اللہ کا مسادون اس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر و کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے تو حقیقت صدقہ جب انسان اپنا مال نکال کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے تبھی تو دے رہا ہے ورنہ کا ہی تو دیتا ہے کوئی شخص ظاہر بات ہے ہر شخص اپنے, اپنے مال سے نفع چاہتا ہے اب ایک دفعہ ہے وہ کہ جو آپ کو مادی نفع اس دنیا میں حاصل ہوتا ہے اور ایک دفعہ وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگا وہ ہے سب سے بڑا نفع تو جو شخص اس لیے کسی مادی منفراد کے حصول کے لیے نہیں صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال دیتا ہے صدقہ کرتا ہے یہ گویا کہ اس کے ایمان کا سبچ ہے وہ اور صبر یہ بھی ایک روشنی ہے صبر ہوگا تو جیسے روشنی میں آپ کو راستہ نظر آتا ہے راستہ آپ کے لیے کھلتا چلتا ہے یہ گلاق اللہ اللہ صابرین اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ تو صبر جو ہے اور صبر کے اوپر ہماری گفتگو ایک بارہ ہوئی ہے ایک صبر ہے سبر عن ماسیا معاسیت سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے روکنا اپنے آپ کو یہ صبر ہے سبر علی تع اطاعت پر جمے رہنا وہ سڑک کسی وقت انتہائی سرد موسم ہے اور گرم پانی کا کوئی آپ کے پاس اہتمام نہیں ہے اور فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو گئی تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اس کو برداشت کرنا یہ صبر تا ہے اطاعت پر اسی طرح جہاد اور کے اندر پھر صبر البتلا اللہ کی طرف سے جو آزمائش آ جائے جو مصیبت آ جائے اس پر صبر اس کو جھیلنا اس کو برداشت کرنا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو کچھ بیتے بسرین فلسل الباس یہ بھی سب وہ سب روزیا ہمارا اہم ترین حصہ جو ہے اس کا بول قرآن حجت القا کا اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا قرآن ہدایت ہے اس کی ہدایت سے استفادہ کرو گے تو یہ دنیا میں تمہارے لیے دلیل ہے اور آخرت میں تمہارے لیے شافع بن کر کھڑا ہو جائے گا جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کی رات کو جاگتا رہا قرآن کے ساتھ تو قرآن کہ رات کو روکتے رکھا نیند سے نیند کتنی پیاری شہر شفے تو میری شفات اس کے حق میں قبول فرمائے اللہ تعالی شفاعت قبول فرمائے تو دنیا میں بھی حجت کہ آپ کو ہدایت دیتا ہے اور قیامت میں بھی آپ کا شافے بن کر کھڑا ہوگا اور اگر قرآن کو آپ نے رد کر دیا قرآن کے حکام کو آپ نے توڑ دیا قرآن کی ہدایت جو ہے اس کو قبول کرنے سے ایراض کیا تو اب یہ تمہارے خلاف دبا بن کر کھڑا ہوگا اے اللہ یہ کہتا تو تھا کہ قرآن مجھ پر اس کا ایمان ہے ایمان نہیں تھا یہ مجھے پڑھتا ہی نہیں تھا اس نے کبھی مجھے سمجھا ہی نہیں سمجھا تو عمل نہیں کیا آمنا من قرآر حدیث نبی ہے کوئی شخص جو اللہ قرآن کی حرام کردہ شے کو حلال کر لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے قرآن پر ظاہر بات ہے کہ پھر وہ دعویٰ کر بھی رہا ہو تو اس کے دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے ہیں لہذا یہ تمہارے خلاف وہاں بن جائے گا اگر حجت و او الکا یہ قرآن یا تمہارے حق میں دلیل ہے دنیا میں راستہ دکھاتا ہے فرق کر دیتا ہے حق و باطل میں صحیح اور غلط کے مابین شر اور خیر کے مابین فرقان ہے اور آخرت میں یہ تمہارا شفیع بنے گا گواہی دے گا تمہارے حق میں اور سفارش کرے گا تمہاری اور علیکمائی بڑھتی ہے توجہ ہی نہیں کی ہے پڑھائی نہیں ہے سمجھائی نہیں ہے انگریزی میں ایم اے پی ایچ ڈی کر لیا ہے عربی کا لفظ نہیں سیکھا سائنس کے اندر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ایک نہیں دو تین ڈاکٹریٹس لے کر آ گئے ہیں پروفیسر بن گئے یونیورسٹی میں قرآن کو پڑھا نہیں ظاہر بات ہے کہ اب یہ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا بجال ہو لنا حجت عرب اللہ عالمین وہ ختم قرآن کی دعا کا آخری ٹکڑا یہی ہے پرور اللہ عمر ہم بجال <وَرَحْمًا> ہو لنا اللہ ذکر لنا حجت يَا رب <العالمين> اے اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے اسے ہمارا امام بنا دے اس کو ہمارا جو ہے رہنما بنا دے اسے ہمارے حق میں رحمت بنا دے اور ہمارے حق میں اسے حجت بنا دے تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہی قرال تمہارے خلاف گواہی دے گا کل الناس یغدو یہ بھی آخری ٹکڑا ہے اس حدیث کا مسلم ان اس کی روایت جو ہے امام مسلم نے کی ہے رحمہ اللہ کل الناس یغدو بہت بڑا حکیمانہ یہ ٹکڑا ہے بہت بڑا حکیمانہ سب لوگ صبح کرتے ہیں فب نفس اور پھر وہ دن بھر اپنی جان کو بیچتے ہیں <تصفح> جان کو بیچنا کیا ہے ایک مزدور ہے وہ مزدوری کر رہا ہے اپنی توانائی کو اپنی قوت کو اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کر رہا ہے بیچ رہا ہے اپنے, اپنے ایک ڈاکٹر ہے وہ اپنا علم بیچ رہا ہے بیٹھا ہے آپ کو دیکھتا ہے نسخہ لکھ کے دیتا ہے پانچ سو سات سو ہزار روپے لے لیتا ہے بیچ رہا ہے نا آپ وکیل اپنے دماغ کو بیچتا ہے جا کے آرگو کرتا ہے دل دیتا تو ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو بیچ رہا ہے کوئی بھی شخص جو ہے اس سے مستثنا نہیں کل نا سے ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو اس کے بعد وہ دن بھر اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں اپنے اندر جو بھی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہیں جو مزمرات اور جو بھی اس کے اندر جو ہے پوٹینشیلٹیز ہیں ان سب کو مروئے کار لاتا ہے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ موقع و مو میں کوہ اب یا تو وہ شام کو آتا ہے گھر لوٹتا ہے تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا کر لے آتا ہے اس نے کوئی خرام کام نہیں کیا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے خیانت نہیں کی اس نے مزدوری کا معاملہ طے کیا تھا میں شام تک یہ محنت کروں گا اور سو روپے لوں گا تو پھر یہ اس نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا تھا اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو بیٹھ گیا ہو یہ بھی خیالت ہے آپ کو اس وقت میں محنت کرنی چاہیے آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کو تنخائیں ملتی ہیں ہیں آپ کی سہولتیں ہیں آپ کی مراعات ہیں اور آپ وہاں جا کر خوش گپیاں کریں اور چائے پئیں اور دوستوں کو انٹرٹین کریں اور کام نہ کریں پریشان ہو رہے ہیں ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں فائلوں کا بار جو ہے میز پر لگ رہے ہیں وہ نہیں نکل رہا ہے۔ یہ خیانت ہے آپ نے اصل میں جو بھی آپ کے فرائض تھے وہ ادا نہیں کیے تو آپ گویا کہ ویسے مشقت تو جھیلی ہے آپ نے محنت تو کی ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اپنے نفس کو آپ نے گویا کہ جہنم میں منہ میں کوہا ہلاک کر والی بات کی ہے گناہوں کی گٹھڑی لے کر شام کو آ رہے ہیں مشقت اپنی جگہ محنت اپنی جگہ یہ تو قرآن مجید میں کہا گیا قسمے کھا کر لاسم بےحاد البلد ون البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی فک ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا یہ مشقت اور محنت جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے صرف نوعیت کا فرق ہے بعض لوگوں کی جسمانی مشقت زیادہ ہے بعض لوگوں کی ذہنی مشقت زیادہ ہے, ہے مشقت وہ بھی بعض لوگوں کو روٹی کی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو اپنے نقصان کی پریشانی ہوتی ہے کروڑ پتی ہیں لیکن نقصان آ گیا پریشانی ہے رنج ہے غم ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دولت مندوں میں جس قدر امراض دماغی ہوتے ہیں وہ مزدوروں میں نہیں ہوتے ہیں。مزدور تو صبح سے شام تک محنت کر کے تھکا ہارا آتا ہے پھر لیٹتا ہے سوتا ہے ایسا کہ اسے پھر صبح ہی کی جو ہے وہ خبر لے کے آتا ہے لیکن یہ کہ ان لوگوں کو ہپنوٹکس کی ضرورت ہے دوائیوں کی ضرورت ہے سینیٹریز کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ ان پر بھی خوفت ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے یا یوہن الناس یا انسان کا نیلا ربہن اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے جھیلتے ہوئے آئے گا اور اپنے گھر سے ملاقات کرے گا دنیا میں بھی مشقت اور وہاں بھی بربادی زہال کا الخسران خسران المبین ایک بندہ مومن نے دنیا میں مشقتیں کی ہیں مصیبتیں جھیلی ہے تو صبر کیا مشقت کی ہے اللہ کے دین کے لیے اشار کیا ہے اللہ کے دین کے لیے بھاگ دور کی ہے اللہ کے دین کے لیے اپنی صلاحیتیں کھپائی ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی اقابت کی جد و میں یہاں کی مشقتوں کے بعد اب اس کے لیے روحن و روم وجنت اب وہاں تو کوئی مشقت نہیں ہے. وہاں تو اس کے لیے آرام تو یہ بات در حقیقت ہر شخص کا مقدر ہے کہ وہ محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تکلیفیں جھیلتا بلکہ آپ کیوں سمجھیے کہ حیوانات سے معاملہ ایک اعتبار سے انسان کا زیادہ خراب ہے حیوانات میں وہ احساسات نہیں ہوتے جو انسان میں ہوتے اب آپ کا بیٹا کھڑے ہو کر آپ کے سامنے سینہ تان کر کوئی بات کہے چھوڑی دیے اب جان آپ کے کیا باتیں کرتے ہیں درخت یا دوسری باتیں کرتے ہیں میں نہیں مانتا آپ کی بات جو رنج آپ کو ہوگا کسی بہل کو یا کسی گائے کو یہ رنج کبھی ہوتا کبھی بھی نہیں اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ لاچار انسانی بچہ ہوتا بکری کا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی کھڑا ہوتا ہے ذرا سی دیر اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں کچھ دو چار دفعہ اور اس کے بعد کھڑا ہو گیا چل اور آپ کا بچہ اس کو کس قدر کیئر کی ضرورت ہے کس قدر محنت کی ضرورت ہے کس قدر مشقت کی ضرورت ہے کس قدر اس کے لیے راتوں کو اپنی نیندیں حرام کرنی پڑتی کس طرح اس کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے لیے سارا بندوبست کرنا پڑتا تو اس اعتبار سے انسان جو ہے ایک تو ہے لدو اونٹ کی طرح خاص طور پر جب کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کیا ہوگا ایک طرف دولت کے انبار ہو جائیں گے دوسری طرف بھوک اور احتیاج اور فاقہ ہو جائے گا اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے کہ یہ غلط تقسیم دولت کا نظام دو دھاری تلوار ہے ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر دولت جمع ہو گئی ہے تو آیاشکیاں ہوں گی بدماشکیاں ہوں گی اللّہ ہوں گے تللے ہوں گے وہ بھی گویا کہ اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے انسان اندل ان دن مبذرین قانو افانش یہ مبذر شیطانوں کے بھائی ہے یہ مبذر کیوں بن گیا کہ دولت جمع ہو گئی ہے ان کے پاس وہ دولت اپنا ظہور چاہتی ہے اور دنیا پر روک گاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دولت دیکھو اس کے مظاہر دیکھو اور دوسری طرف جو ہے فقر ہے فاقہ ہے اب وہاں کیا ہو رہا کا دل فخر و یہ کون یہ تو حدیث ہے حضور کی کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا انسان جو ہے وہ کفر کے قریب آ گیا یا تو وہ نا ہو جائے گا اللہ کی شکایت کرے گا یا وہ حرام میں منہ مارے گا یا کچھ اور یا خودکشی کرے گا حرام موت مرے گا کادل یقین قادل فقر و وقین کفرہ تو یہ دو دھاری تلوار ہو جاتی ہے لیکن ایک وہ شخص ہے جو محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اس میں جھیل رہا ہے اپنے بچوں کے لیے اسے کرنا ہے دو وقت کی روٹی کا اتمام کرنا ہے وہ حلال سے کر رہا القاسب و حبیب اللہ حبیب اللہ یہ کاسب جو ہے جو عقل حلال کے لیے محنت اور مشقت کر رہا ہے اللہ کا حبیب ہے اللہ کے دوست ہے اور حبیب فعیل کے وزن پر یہ فائل اور وفول دونوں کے معنی دیتا ہے اللہ کا محبت کرنے والا اللہ کا محبوب حبیب کے معنی محبوب کے بھی ہے اس لیے کہ یہ جو ماندہ ہے یہ دونوں طرف جاتا ہے فائل فائل المفول تو اللہ کا محبوب ہے اس طرح فرمایا گیا کہ تاجر ایک تاجر جو سدوک اور امین ہے سدوک امین ہے ماں نبیین نم صدیقی نم شہداء <سؤال> یہ قیامت کے دن جو ہے نبیا اور صدیقین شہداء کے ساتھ جائے سچا ہو اور امین و ہو تجارت کر رہا تو دنیا کی یہ محنت اور مشقت جھیل کر انسان ان نکاد کا قدم فا ملاقی پھر کھڑے ہونا ہوگا اب وہاں یہ ہے کہ موتیا کتاب ہو بھائی ابھی نے جس کا معاملہ یہ ہے فسو فی الحا حساب قیم قلم و جس کے ہاتھ میں دانے ہاتھ میں دے دیا گیا آمال نامہ اس کا حساب ہوگا بہت آسان اور حساب آسان حدیث میں بتایا گیا ہے بس صرف سرسری دیکھ لینا کسی ڈیٹیل کا اکاؤنٹ نہ لینا جس سے تفصیلی حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا بس یہ موٹا سا حساب اللہ حاصم کا حساب یا یہ جو صورت قرآن مجید کی ہیں جن کا اختتام ہوتا ہے حساب پر وہاں ان کے پڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ محاسم اشابرہ اخرد وسط رہا وقال السانہ یوم یوم اللہ اللہ محاسم اللہ اللہ پوچھا جائے گا تم سے حساب لیا جائے گا نیبر اللہ حساب اللہ محاسم اور ایک حدیث میں تو جو حساب کا معاملہ آیا ہے بہت ہی عجیب ہے ایک مرتبہ کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت عمر کو گھر سے نکلے حضور کے پاس آئے حضور کو خود فاقہ تھا کئی وقت لیکن حضور نے پہچان لیا کہ عمر جو ہے اس وقت فاقے اور بھوک کی حالت میں اس لیے آیا شاید حضور کے پاس کچھ ہو تھوڑے دیر میں حضرت بکر بھی آ گیا ان کا بھی حال نہیں شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے ان دونوں اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو لے کر ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچ اس کی عید ہو گئی حضور آ گئے دونوں صاحب آ رہے ہیں وہ دوڑ کے اس نے پہلے تو کچھ کھجورے کچھ انگور جسے نزل کہتے ہیں عربی مہمان جیسے ہی آئے تو فوری طور پر پیش کرنا جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا یا ہی گرم وہ تو, تو فوری طور پر آپ پیش کریں تو وہ کھجورے اور لا کے اور پھر چھری انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کہ کسی جانور کو ذبہ کرے اور گوشت پکائے نے الفراد دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا انہوں نے جو بھی باہر ذبح کیا پھر جو گوشت جو ہے بھون کر لا کر رکھا کھایا آپ نے اور کچھ ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہا جاؤ یہ عائشہ کو دے دو اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے اور پھر کہا اے عمر یہ جو قرآن میں آیا ہے سم السلین یوم یہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا اس فقر میں اس فاقعے میں اس احتیاط میں یہ جو چند چیزیں مل گئی ہیں ان کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اللہ محاسمہ حساب سیرا یوم حشر کے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں دنیا میں حق کے لیے خیر کے لیے اللہ کے دین کے لیے مشقت کرنے کی توفیق ادا فرمائے مشقت سب کر رہے ہیں نتائی مختلف ہو جائیں گے کل نفس یغدو فبایعن نفسہو فمعتقہا او مبقہا رواہ مسلم رحمہ الله فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد مبارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً